اب دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جب زکوات نکالیں کچھ ہلکی پلکی انکوائری کر لیں کہ وہ کوئی صاحب حیثیت تو نہیں مختصر طریقے سے انکوائری کر لی جائے اور یوں بھی وہ سید تو نہیں ہاشمی تو نہیں یعنی یہ نہیں کہ بھائی میں آپ کو زکات نہیں دوں گا کسی باتوں میں آپ پوچھ لیں اس سے آپ کا نام کیا ہے بھائی بتا دے گا نام سید ہوگا تو سید بتا دے گا آشمی ہوگا تو آشمی بتا دے گا ظاہر ان کو دو زکوات نہیں دی جائے گی اور اگر کسی کے پاس رہنے کا مکان ہے موٹر سائیکل ہے خانہ داری جو ضروری ہے وہ اس کے پاس ہے اور کھانے پینے کے پیسے اس کے پاس نہیں تو اس کو زکوات دے دی جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے